مدهوه نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> إن الذين قالوا ربنا الله صلى الله استقام فتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزن وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزل من غفور رحيم صدق الله العلي العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الالمي واله واصحابه الله عليه وسلم صلاه وسلاما عليك يا, يا رسول الله صلاسلام علیہ حبیب الغاََ صلیت وسلم علیہ شفیع المض والسلام وسلم علیہ خاتم المبیا اولمرسلین وعلى علی گواس اجمعین یہ <تصفيق> رجب المرجب کا مہینہ ہے اور سب خوش شقیدہ حضرات جانتے ہیں کہ اس مقدس مہینے میں سلطان الحد زبدت المشائق سراج العارفین قطب القداف حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری اجمیری چشتی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کا یوم مناتے ہیں اس لیے کہ ہم بحمد اللہ اللہ کے ان مقرب اور اللہ کے ان ولیوں کے ماننے والے ہیں ان نفوس قدسیہ کی حیات طیبہ اور ان کی زندگی کا ایک ایک پہلو امت مسلمہ کے لیے رہنما کا درجہ رکھتا ہے اور ان کی زندگی مبارک کے ایسے روشن اور تابناک پہلو اور زاویے ہیں کہ جن سے ہم سبق حاصل کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے حضرت خواجہ معین الدین حسن اجمیری چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سادات کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں نجیب الطرفین ہیں والد کی جانب سے تو حسینی ہیں اور والدہ محترمہ کی جانب سے حسنی ہیں آپ کے والد بزرگوار حضرت خواجہ فیاص الدین حسن رحمتہ اللہ تعالی علیہ اپنے دور کے بڑے معزز اور بہت ہی محترم شخصیت شمار ہوتے تھے دولت دنیا کے ساتھ ساتھ دولت فقر بھی انہیں حاصل تھی بڑے غریب پرور انسان تھے اور ضرورت مندوں اور غردہ اور مساکین کے لیے ان کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے تھے بڑے قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے ہر طبقے کے لوگ ان کی قدر و منزلت کیا کرتے تھے سن پانچ سو ہجری, میں, ہجری میں پانچ سو باون ہجری میں ان کے والد بدرگار حضرت خواجہ فیاس الدین حسن رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا تھا. باب شام میں ان کا مزار اب بھی موجود ہے اور مرجع خلائق حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی ولادت کے بارے میں ایک روایت تو یہ ہے کہ پانچ سو بتیس ہجری میں پیدا ہوئے اور دوسری روایت یہ ہے کہ پانچ سو سینتیس ہجری میں پیدا ہوئے کسی نے ان کی تاریخ ولادت کے بارے میں جو ہے وہ یہ شعر کہا ہے کہ سال تولیدش بگو بدر المنیر بعض سرور عارف صوفی بہاں بدر المنیر اور صوفی عارف سے ان کے تاریخ سن ولادت جو ہے وہ نکلتا ہے پانچ سو سینتیس ہجری اور صحیح تاریخ صحیح سن جو ہے وہ یہی قرار پاتا ہے کہ یعنی پانچ سو سینتیس ہجری میں پیدا ہوئے اور اب جو ان کا عرس شریف اجمیر شریف میں منعقد ہو رہا ہے سات سو چھیاسیواں عرس شریف ہے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو حروف کی تعداد بنتی ہے سات سو چھیاسی تو اس وقت اس سال ان کا عرس جو ہے وہ سات سو چھیاسیواں عرس ہے, ہے یعنی سات سو سات صدیاں سا سات صدی سا سا سا اور چھیاسی یعنی ہو چکے ہیں کہ الحمدللہ للہ امت مسلمہ جو ہے وہ اس طرح سے اپنے ان بزرگوں کو مانتی اور ان کی یاد مناتی چلی آ رہی ہے ہم بھی ان کے خان کرم کے خوشاچی ہیں تو اس لیے جو ہے ہم بھی ان کی یاد مناتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہندو پاک میں جو حضرات موجود ہیں کسی نہ کسی حوالے سے آ, ان کا کرم آ, جو ہے وہ ضرور ہمارے شامل حال ہے سب جانتے ہیں کہ یہ خطہ جو ہے یہ آ, کیسا خطہ تھا جہاں آ, جو ہے کفر و شرک کی اندھیریاں جو ہے وہ پھیلی ہوئی تھی اور ہر طرف آ, شکر شرک و کفر کا دور دورہ تھا اس خطے میں خاص طور پر جو ہے حضرت خواجہ معی الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب قدم رکھا ہے تو یہاں انہوں نے نمایاں طور پر اسلام کی شمع کو روشن فرمایا اور اس طرح سے انہوں نے یہاں پر اسلام کی آبیاری کی حضرت خواجہ معی الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے متقی اور پرہیزگار اور سید گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ان کے گھر کا جو ماحول تھا وہ بھی درویشانہ تھا فقیرانہ تھا آپ کی والدہ محترمہ حضرت بی بی ماہ نور رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جن کا لقب خاص المل تھا اور کنیت ان کی تھی ام الورا بڑی متقی پرہیزگار اور بڑی عبادت گزار خاتون تھیں اس فہان کی یہ رہنے والی تھیں اور ان کے وطن سے حضرت خواجہ معی الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علاوہ تو اور بھی فرزند ہوئے جب عمر شریف بعض روایتوں میں ہے کہ گیارہ برس کی اور بعض روایتوں میں ہے کہ پندرہ برس کی جب ہوئی تھی تو اسی دوران جو ہے ان کے والد ماجد حضرت خواجہ غیاس الدین حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مثال ہوا تھا والد والد ماجد کے ترقے سے ان کو جو حصہ ملا تھا وہ ایک باغ تھا اور اس میں ایک پنچکی بھی موجود تھی اس کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے اور اس طرح سے جو ہے وہ گھر کا انتظام و انسلام اور ضروریات پوری ہو رہی تھی ایک روز اپنے باغ میں تشریف فرماتے دیکھ بھال کر رہے تھے کہ اس میں ایک بزرگ جنہیں ابراہیم قندوزی یا ابراہیم قلندری کہا جاتا ہے تشریف لائی اور حضرت خواجہ معن چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کا استقبال کیا یہ مجذوب تھے مجذوب کہ جس کے معنی آتے ہیں کھینچا ہوا جذب کے معنی ہیں کھینچنا تو مجذوب کے معنی یہ ہوئے کہ جس کو کھینچا ہوا یعنی کھینچا ہوا شخص تو کس کا کھینچا ہوا کس اس کو کھینچنے والی ذات کون تو کھینچنے والی ذات جو ہے وہ ہے اللہ تبارک بہت الگ تو اللہ تبارک و تعالی جسے اپنی طرف کھینچ لے تو پھر اس کی قدر و منزلت کا کیا ٹھکانا عام مت الناس تو ایسے لوگوں کو فاطر العقل سمجھتے ہیں اور ان لوگوں کی کیفیت اور حالت یہ ہوتی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی ان کو اپنی طرف متوجہ فرما لیتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے تو پھر یہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ اپنے سر اور پیر کی بھی خبر نہیں رکھتے ہر وقت یہ جلوے الحیہ میں مگن ہوتے ہیں انہیں کچھ جو ہے شد بدھ نہیں ہوتی اپنے وجود کی بھی ان کو کوئی جو ہے وہ خبر نہیں رہتی ہے تو ایسے لوگوں کو جو ہے یعنی مجسوب کہا جاتا ہے تو یہ تشریف لائے تو حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ تعالی عیہ نے انہیں جو ہے ایک گھنے سائے دار درخت کے نیچے بٹھایا اور اپنے باغ سے ایک خوش ہے انگور ان کی خدمت میں پیش کیا حضرت خواجہ کی یہ مہمانی اور اس طرح سے ان کا استقبال حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بڑا پسند آیا بہت خوش ہو گئے اور جب یہ خوش ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر یہ ایسا نوازتے ہیں کہ تینوں دنیا عطا فرما دیتے ہیں اپنی جھولی سے ایک کھلی کا ٹکڑا نکالا اور حضرت ابراہیم قندوزی نے وہ چبا کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دست مبارک میں مرحمت فرما دیا آج کل کے بچے تو تھے نہیں کہ جو جناب جو ہے یہ دیکھتے کہ ارے یہ تو جھوٹا ہے جیسے ہی انہوں نے وہ خلی کا ٹکڑا چبایا ہوا انہیں مرحمت فرمایا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیرِ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے منہ میں رکھ لیا اور اس کو تناول فرما لیا بس یہ تناول فرمانا تھا کہ دی دل کی دنیا ہی ان کی بدل کر رہ گئی اور دل میں عشق الٰہی موجن ہو گیا اور دل جو تھا وہ معرفتِ الہی کے جلووں سے منور ہو گیا اور جگمگانے لگا بس اب جو ہے وہ جناب ساری توجہ ذکر الٰی کی طرف اور فکر الہی کی طرف متوجہ ہو گئی اور اپنا باغ اور اپنا سارا جو ہے وہ سامان وغیرہ ٹھکانے لگانے کے خیال میں مستغرق ہو گئے چند دنوں کے اندر جناب باغ بھی فروخت کر دیا اور پلوں ظاہری کے حصول کے لیے جو ہے جناب سمرقند کا سفر اختیار فرمایا اس زمانے میں آج کل کے جو ذرائع ابلاغ ہیں جو ذرائع آمد و رفت ہیں ان کا تو تصور کیا ہی نہیں جا سکتا بڑے دور دراز کے سفر اس وقت سمرقند اور بخارا جو تھا یہ علم کا مرکز تھا بڑے بڑے جیت علماء یہاں پر موجود تھے حضرت خواجہ اصول علم ظاہری کے لیے آمادہ سفر ہو گئے اور رخت سفر باندھا جناب اور بڑے بڑی بڑی صحوبتیں اور باوجود اس کے کہ رہزنوں کا ڈر لیکن جب سچی طرف پیدا ہو جاتی ہے اور جذبہ صادقہ حاصل ہو جاتا ہے تو پھر بڑی سے بڑی پیچیدگی اور بڑی سے بڑی کٹھن بات اور بڑی سے بڑی مشکل بات کی جو ہے وہ ہیج ہو کر رہ جایا کرتی ہے حضرت خواجہ سفر پر روانہ ہو گئے اور جناب ثمر پہنچ کر سب سے پہلے جو ہے وہاں جو اس وقت عالم دین موجود تھے حضرت شرف الدین رحمۃ اللہ تعالی ان سے قرآن کریم حفظ کیا اور قرآن کریم حفظ کرنے کے بعد پھر جو ہے علوم ظاہریہ کی طرح متوجہ ہوئے بخارا کے ایک بہت بڑے عالم حضرت حسام الدین بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان سے علوم ظاہری کی تکمیل کی سمرقند قند و بخارا میں پانچ برس میں علوم ظاہری کی تکمیل کرنے کے بعد پھر علوم باطنی کی طرح متوجہ ہوئے اور کسی مرد کامل اور شیخ کامل کی تلاش کے لیے روانہ ہوئے اس وقت نیشا کے ایک علاقے ہراس میں قصب و ہرون تو کہا جاتا ہے یا ہارونی قصبہ ہارونی یا قصبہ ہرون اس دور کے یہ سب سے بڑے بزرگ تھے حضرت خواجہ عثمان عثمان ہر ونی اللہ تعالی ع بڑی شہرت تھی ان کی سن کر وہاں پر پہنچے اور دیکھتے ہی جو ہے فوراً جو ہے دل میں خیال پیدا ہو گیا کہ یہی وہ شخصیت ہیں کہ جن سے علوم باطنی کی تکمیل ہو سکتی ہے فوراً جو اپنا ارادہ ظاہر کیا اور میں یہاں یہ عرض کرتا چلوں کہ ان کے یہ شیخ کامل حضرت خواجہ عثمان ہر ونی اللہ تعالی علیہ یہ بھی بڑے ولی کامل تھے بڑی طویل عمر پائی ہے اور بڑے صاحب کرامت بزرگ تھے حضرت حاجی شریف زندانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے یہ جو ہے وہ منسلک تھے اور ستر برس تک جو ہے جناب ریاضت اور مجاہدے کیے ہیں تین برس کی تین برس تو ریاض اور مجاہدے اپنے شیخ کامل حضرت حاجی شریف زندانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سرکردگی میں کیے اور جب یہ تین برس مکمل ہو گئے تو پھر اس کے بعد ان کے شیخ حضرت حاجی شریف الدین زندانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کو حرط خلافت عطا فرمایا آج کل تو خل خرطۂ خلافت حاصل کرنا اور خلافت حاصل کرنا کوئی مشکل کام رہا نہیں جب کہ ہندوستان بظاہر صورت حال تو یہ نظر آتی ہے کہ بعض تو ایسے ہیں کہ جن کے جتنے مرید ہیں اتنے ہی جو ہے وہ خلیفہ بھی ہیں اور بڑی آسانی سے خلافتیں عطا ہو جاتی ہیں کیا دور تھا وہ کہ جہاں مرید ہونا بھی بڑا مشکل نظر آتا تھا فوراً ہی جو ہے جناب سلسلے بیت میں داخل نہیں کر لیتے تھے بلکہ مجاہدے کراتے تھے عبادتیں کراتے تھے اس کے بعد کہیں جا کر جو ہے جناب جو ہے وہ اپنے ارادت مندوں میں داخل کیا کرتے تھے اب تو عالم یہ ہے کہ جناب انتظار میں رہا جاتا ہے بلکہ لگتا یہ ہے کہ اب دنیا میں ان سے بڑھ کر جو ہے ان سے زیادہ کوئی جو ہے وہ شیخ کامل موجود ہی نہیں ہوگا بہرحال یہ تو ایسی بات تھی جو زندگی میں نے عرض کر دی تو تین برس ان کی خدمت میں رہے اور اس کے بعد پھر جو ہے ان کے شیخ حاجی شریف زندانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کو چہار ترکی عطا فرمائی خلاح چہار ترکی اب تو اگر یہ نثر میں اگر کوئی پڑھے تو میں اس لیے بار بار خرض کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ بزرگان دین کے حالات پڑھیں اور اس میں جناب یہ اصطلاح استعمال ہو تو کوئی قلح چہار ترکی پڑھنے لگ جائے ترکی تو ایک ملک کا نام ہے لیکن ترکی نہیں بلکہ ترکی قلاہ چہار ترکی ان کے سر مبارک پر جو ہے وہ رکھی اور اس کے بعد فرمایا کہ جے فرزند یہ کلاہ چہار ترکی جس کا مطلب یہ ہے کہ چار ترک چار چیزوں کا ترک کرنے والا جو ہوتا ہے وہ اس توفی کا اور اس دستار کا جو ہے مستحق پاتا ہے پہلی بات تو ترک دنیا یعنی دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنا اور دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رحبانیت اختیار کر لینا گھر بار کو چھوڑ دینا بال بچوں کو جناب جو ہے دور کر دینا عزیز و قاری سے کنارہ کشی اختیار کر لینا اور جناب جو ہے وہ تمام معاملات نئے نہیں, نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اور جو کچھ بھی احکام شرعیہ عائد ہوتے ہیں ان کو جناب انجام دیتے ہوئے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنا دنیا میں منہمک نہ ہو جانا دنیا ہی کو سب کچھ نہ سمجھ لینا دنیا ہی میں مسترد نہ ہو جانا کہ فرائض و واجبات اور احکام شریعہ سے جو ہے جناب غف قابل ہو جائے تو یہ پہلی بات تر دنیا دوسری بات تر کے خواہشات نفس اور تیسرا ترک تر خرد و خواب یعنی صرف اس قدر کھانا اس قدر سونا کہ جو ظاہری زندگی کو باقی رکھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے اس سے زائد خرد و نوش اور خواب و اس سب کو جو ہے یعنی چھوڑ دینا اور چوتھے ترک ماں سوائے حق یعنی اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ سب کو چھوڑ دینا یعنی اپنا متنح نظر یہ بنا لینا کہ بس یعنی یوں سمجھ لیں مختصر طور پر میں کیا تشریح ارض کروں نہ ہی میں اس قابل ہوں اور نہ ہی میں اپنے آپ کو اس لائق سمجھتا ہوں کہ یہ مطالب و مفاہم جو ہے وہ عرض کر سکوں تھوڑا بہت جو کچھ بھی سمجھ سکتا ہوں وہ عرض کر دیتا ہوں یعنی بات یہ ہے کہ اپنا سر اپنی خواہش اپنا دل سب کچھ جو ہے بارگاہ خداوندی کے نظر کر دینا اپنی مرضی اور اپنا سب کچھ جو ہے وہ خوشنود یہ الہی کے لیے قربان کر دینا یہ ہے ترک ماں سوائے حق تو جو ان چار باتوں کو ترک کرنا شروع کر دے اور جو ان کو ترک کر دے تو فرمایا کہ وہ شخص جو ہے قلعہ چہار ترکی کا حقدار ہوتا ہے تو یہ قلعہ چہار ترکی ان کے سر پر رکھی گئی اور اس کے بعد جناب ستر برس تک جو ہے جناب اللہ کی یاد میں اللہ کی عبادت میں مستغرق رہے ہیں تو آپ اندازہ کریں کہ جو شخصیت جو ذات ستر برس کا اپنی عمر کا وقت جو ہے یاد الہی میں گزار دے تو وہ کیسا مقرب بارگاہ خداوندی بن جاتا ہوگا کیسا جو ہے وہ اللہ کا پیارا اور کیسا جو ہے وہ اللہ کا لاڑلہ بن جاتا ہے ان کے واقعات ہی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ کیسے یہ بارگاہ خداوندی میں پھر مقبول ہو چکے تھے تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس طرح سے حضرت خواجہ عثمان ہر ونی اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں پہنچے اور تقریباً آ چالیس برس جو ہے وہ اپنے شیخ کامل کی صحبت میں گزارے ہیں اور اس طرح سے جو ہے ان سے فیض حاصل کیا ہے خود اپنے شیخ کے واقعات بیان کرتے ہیں یعنی آج دنیاوی علوم اور دنیاوی معاملات اور دنیاوی فنون میں اگر کوئی جو ہے وقت صرف کرتا ہے اور اس کو حاصل کرتا ہے اور اس میں عبور حاصل کر لیتا ہے تو اس کو ماسٹر کہا جاتا ہے اس کو فلاں کہا جاتا ہے یہ دنیاوی عہدے ہیں تو جو اللہ کے ذکر و فکر میں اور یاد الہی میں جب اس طرح سے اپنا وقت گزارتا ہے اور اس طرح سے منازل اور مراتب اور دراجات طے کرتا ہے تو پھر اس کو بھی اس کے لیے بھی شریعت میں جو ہے بڑے درجے اور اس کے جو ہے مختلف نام رکھے جاتے ہیں کوئی جو ہے کتب کہا جاتا کہا کہلاتا ہے کوئی ابدال کہلاتا ہے کوئی غوث کہلاتا ہے کوئی جو ہے وہ کچھ کہلاتا ہے غرض یہ کہ حضرت خواج عثمان ہر ونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ سیر و سیاحت میں بھی رہے اپنے دور سیاحت کا ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں حضرت خواجہ میم چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ میں اپنے شیخ کامل حضرت خواجہ عثمان ہر کے ساتھ ایک موقع پر سیاحت میں ان کے ساتھ تھا تو ہم سیر و سیاحت کرتے ہوئے ایک مقام پر پہنچے درمیان میں دریا تھا جب ہم وہاں پہنچے ہیں تو دیکھا نہ کوئی کشتی ہے نہ کوئی اور ذریعہ کہ جس سے ہم دریا پار کر سکیں کھڑے ہو گئے اس کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ حسن یعنی حضرت خواجہ صاحب سے فرمایا کہ اپنی آنکھیں بند کر لو آنکھیں بند کی فرماتے ہیں ہم, میں نے حکم کی تعمیل کی آنکھیں بند کی چند ہی لمحے بعد میں دیکھتا ہوں کہ میں حضرت اپنے پیر کامل کے ساتھ جو ہے دریا کے پاس کھڑا ہوا اور ایک دو واقعات نہیں کئی طرح کے واقعات میں فرمائے اور یہ ہر دور میں رہا ہے کہ اہل اللہ کے بدخوا اور ان کے مخالف اور ان کے منکر اور ان کے مراتب اور ان کے درجات کے حاصل ہر دور میں رہے ہیں حضرت خواہ عثمان حروری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے مشہور تھے بڑے کامل تھے کچھ لوگ جو تھے وہ ان کے مرتبے کے قائل نہیں تھے کہنے لگے کہ بہت سنتے ہیں چلو آج آزمائشی کر لی جائے امتحانی لے لیا جائے اور جناب طے یہ کر کر گئے کہ دیکھو آج اگر ہمیں انہوں نے ہم ہماری خواہش کے مطابق ہر ایک کو وہی کھلایا جو اس کی خواہش ہے تو ہم مان لیں گے کہ واقعی یہ ولیے کامل ہیں انہوں نے اپنے اپنے دماغ میں اپنے اپنے خیال میں ایک ایک چیز جو تھی وہ طے کر لے کہ میں یہ کھانا چاہتا ہوں فلاں کہا میں یہ کھانا چاہتا ہوں اس طرح سے یہ طے کر کر حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں پہنچے سلام دعا کی اس کے بعد جو ہے حضرت خواجہ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ بیٹھ جاؤ بیٹھے اور ان کو بٹھانے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم جو پڑھا ہے تو غیب سے جناب ہر ایک کے سامنے سطر خان آ کر جو جو شخص جو چاہتا تھا کھانا وہ اس خان پر وہی کھانا جو ہے چنا ہوا آ کر ہر ایک کے آگے لگ جاتا ہے جب یہ دیکھتے ہیں تو فوراً نادم و ہو کر ان کے سامنے جو ہے وہ جناب گر جاتے ہیں اور معافی شافی مانگتے ہیں اور اس کے بعد جو ان کے ارادت مندوں میں داخل ہو جاتے ہیں ایک اور واقعہ حضرت خواجہ صاحب کا ذکر کیا ہوا ان کی تاریخ میں ملتا ہے ان کی سیرت میں ملتا ہے کہ ایک شخص حاضر ہوا بڑا غریب بہت ہی جو ہے جناب مخلوق الحال بڑا پریشان حضرت خواجہ عثمان ہربنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سرت کی کہ حضرت میرا ایک بچہ تھا جو عرص دراز سے مفقود الخبر کوئی اس کی جو ہے اطلاع نہیں کہ کہاں گیا زندہ ہے کہ مر گیا لکھ اور میں بڑا پریشان ہوں دعا کر دیجئے کہ میرا یہ فرزند فرض جمن جو ہے کسی طرح سے گھر واپس آ جائے حضرت خواجہ عثمان حرور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دست دعا دراز کیے اور اس وقت جو ہاں حاضرین موجود تھے ان سے بھی فرمایا کہ بھی تم بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرو کہ اس کا گما ہوا بیٹا جو ہے وہ گھر آ جائے دعا کی اور اسی جب دعا ختم کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ جاؤ تمہارا بیٹا گھر پہنچ گیا اب جناب برسوں کا جو ہے گما ہوا بیٹا یہ سن کر جو ہے جناب یہ خوشی خوشی جب گھر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں تو واقعی جو ہے اس کا بیٹا وہاں پر گھر پر موجود ہے یوسف صبح گمگشتہ کو پا کر بڑے خوش اور حضرت خواجہ عثمان ہر ونی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے بہت جو ہے جناب شکریہ ادا کیا حاضرین میں سے کسی نے اس کے بیٹے سے پوچھا کہ کیا ہو گیا تھا کہاں چلے گئے تھے تو اس کے بیٹے نے کہ بات دراصل یہ ہے کہ میں ایک کھیل رہا تھا تو مجھے کوئی جنات اٹھا کر لے گیا اور ایک ویرانے میں جا کر مجھے ایک جگہ جو ہے وہ مقیت کر دیا اور آج میں نے حضرت خواجہ عثمان ہر ونی اللہ تعالی علیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ آج میں نے ان بزرگ کو اپنے پاس دیکھا اور انہوں نے یہ کہا کہ بیٹا میرے پاؤں پر اپنا پاؤں رکھو اور آنکھیں بند کر لو میں نے ان کے حکم کی تعمیل کی تو میں نے جیسے ہی آنکھ کھولی ہے تو میں نے اپنے آپ کو اپنے گھر پایا ہے تو اس طرح سے حضرت خواج عثمان ہر ونی اللہ تعالی علیہ ایسے بارگاہ خداوندی میں مقبول اور محبوب تھے حضرت خواجہ صاحب کو جو ہے چشتی یا اجمیری جو کہا جاتا ہے تو اجمیری اور اور دوسری کتابوں میں جو ہے سنجری بھی لکھا ہوا ہے تو اس کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں بعد میں فرمایا کہ سنجری اور اور سجزی یہ دراصل جو ہے سیستان سجستان جو علاقے ہیں سیستان اور سجستان اہل عرب جو ہیں اس سیستان یا سجستان کو سجز کہتے ہیں لیکن سنجری مشہور ہیں تو عوام الناس میں بہت سی باتیں غلط مشہور ہو جاتی ہیں بہت سے الفاظ جو ہیں وہ غلط جو ہے زبان پر آ جاتے ہیں اور وہ ایسے مشہور ہو جاتے ہیں کہ وہی صحیح اور درست معلوم ہونے لگتے ہیں تو اصل لفظ ہے سجزی سجز کے رہنے والے سجستان کے رہنے والے اس کو جغرافیہ والے عرب کے لوگ جو ہیں اس علاقوں کو سجز کہتے ہیں تو اس کی نسبت سے جو ہے وہ سجزی کہتے ہیں لیکن لوگوں میں سنجری مشہور ہو گیا تو اب سنجری کہا جاتا ہے اور جہاں تک اجمیری اور چشتی کہلانے کا تعلق ہے تو اجمیری تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ چونکہ آپ اجمیر تشریف لائے اور اپنی عمر شریف کا ایک بڑا حصہ جو ہے اجمیر میں گزارا اور یہی جو ہے آپ آرام فرمائیں تو اس لیے جو ہے اجمیری کہلاتے ہیں لیکن چشتی کہلانے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت خواجہ ابو اسحاق شامی حسنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے شجرے سے جو ہے وہ جناب ساتویں جو ہے یعنی شیخ ہیں اور حضرت خواجہ عثمان حرمنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وہ چھٹے بزرگ ہیں چھٹے شیخ ہیں تو یہ چونکہ ایک قصبہ تھا چشت اس کے رہنے والے تھے تو اس حوالے سے جو ہے حضرت خواجہ عثمان ہر ونی اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ چشتی کہا جانے لگا اور ان کے جو شیخ حضرت ابو اسحاق شامی حسنی جو سالار چشتیاں کہلاتے ہیں تو اس وجہ سے اس کو ان کو جو چشتی کہا جاتا ہے اور دوسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ اسلام کا سورج طلوع ہونے کے بعد بھی جو ہے جناب افغانستان اور ایران کے بعض علاقے اب بھی ایسے تھے کہ جہاں اور ابھی بھی ہے آگ کی پرستش کی جاتی تو یہ آتش پرست جو تھے ان کے معبود کا نام تھا اس میں صفتی چشت اور چشت کے معنی جو ہیں وہ عرفان الہی کے آتے ہیں تو آتش پرستوں میں سے جو لوگ ان لوگوں کے دست حق پرست پر جو ہے یعنی مشربہ اسلام ہوئے اور بزرگوں نے ان کو اسلام کا پیغام پہنچایا اور اسلام کی تبلیغ کی تو انہوں نے آتش پرستی چھوڑ کر جو ہے اسلام کو قبول کیا تو یہ لوگ جن بزرگوں کے دست حق پرست پر با اسلام ہوئے تھے تو اپنے ان شیوخ کو جو ہے یہ جناب چشتی کہا کرتے تھے تو اس حوالے سے جو ہے جناب ان کے ماننے والے اور ان کے مریدین اور ان کے خلاف جو ہے وہ چشتی کہلاتے ہیں حضرت فوضا عثمان ہربنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے واقعات میں بھی یہ ملتا ہے کہ آپ جب سیر و سیاحت میں تھے تو آپ ایک ایسے علاقے میں پہنچے کہ جہاں پر جو ہے آگ کی پرستش کی جا رہی تھی اور آپ نے وہاں پر جو ہے تھوڑی دیر کے لیے قیام فرمایا شام ہو گئی تو آپ نے اپنے خلیفہ فخر الدین کو آگ لینے کے لیے جب بھیجا تو ان آتش پرستوں نے آگ دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ تو ہماری معبود ہے ہم تو اس کی پرستش کرتے ہیں تو ہم تمہیں اس کو کیسے دے سکتے ہیں انہوں نے آ کر جو ہے بتلایا کہ حضرت یہ بات ہے مختصر یہ کہ حضرت خواجہ عثمان ہر ونی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اچھا چلو میں چلتا ہوں دیکھتا ہوں کیا معاملہ ہے تو آپ نے جا کر جو ہے جب دیکھا کہ آپ کی آگ کی پرستش کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو اللہ پر ایمان لاؤ تم خالق کو چھوڑ کر اس کی مخلوق کی پرستش کر رہے ہو اور یہ آگ تمہیں جہنم سے نہیں بچا سکے گی جب آپ نے یہ باتیں کی تو وہ حیرت میں پڑ گئے اور کہنے لگے کہ ہم تو اس کی پوجا ہی اسی لیے کرتے ہیں تاکہ ہم آگ سے بچ جائیں حضرت فاض عثمان ہر ونی اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تمہارا یہ عقیدہ بالکل غلط ہے باطل ہے اور یہ نظریہ تمہارا مردود ہے اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ آگ تمہیں جو ہے جہنم کی آگ سے بچا لے گی تو چلو اچھا ایسا کرو کہ تم اپنا ہاتھ اس آگ میں ڈالو اگر تمہارا ہاتھ آگ نہ جلائے تو پھر جو ہے تمہاری بات جو ہے وہ کسی حد تک جو مانی جا لیکن ایسا نہیں ہے جب یہ بات کہی تو جناب شرا رہ گئے چپ ہو گئے ببوت ہو کر رہ گئے آخر جو ان کا آ, آ, جو وہ آ, بڑا تھا اس کے گود میں ایک بچہ بھی بیٹھا ہوا تھا وہ اس کی طرف متوجہ ہو گیا اور کہنے لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب آگ میں ہاتھ ڈالا جائے اور وہ آگ اس کے ہاتھ کو نہ جلائے جسم کے کسی حصے کو نہ جلائے یہ تو بڑا مشک... یہ تو ہو نہیں سکتا آگ کا کام ہی ہے جلانا حضرت فادا عثمان ہر ونی اللہ تعالیٰ علیہ نے اس پجاری کے ہاتھ گود میں جو بچہ تھا اس بچے کو لیا اور یا نارو کو سلامت علا ابراہیم پڑھتے ہوئے آگ میں داخل ہو گئے اور کچھ دیر کے لیے جو ہے جناب آگ میں رہے اب جناب یہ پریشان کہ بچے وہ اپنے بچے کی جو ہے ان کو فکر کہ بچہ جل کر کھاد ہو گیا ہوگا اور ادھر جو ہے حضرت خواجہ عثمان ہر ونی اللہ تعالی علیہ کے جو ہے مریدین اور متوسرین ان کو فکر کہ حضرت خواجہ کا کیا ہوگا تھوڑی دیر کے بعد جو حضرت خواجہ عثمان ہر منی اللہ تعالیٰ علیہ اس بچے کو اپنی گود میں لیے ہوئے صحیح تعلیم جو جناب آگ سے باہر تشریف لے آئے یہ دیکھ کر جب انہوں نے یہ دیکھا تو اس وقت جتنے بھی آگ کی پوجا کر رہے تھے وہ سب کے سب حضرت خواجہ عثمان ہر منی اللہ تعالیٰ علیہ کے دست حقبر جو ہے وہ مشرب اسلام ہو گئے اور ان کے ارادت بندوں میں داخل ہو گئے یہ تو اس دور کا واقعہ تھا وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں تھوڑا سا عرض کروں یہ اس طرح کی اللہ تبارک مطالعہ کی طرف سے ہدایتیں اور اس طرح سے حقطانیت جو ہے وہ ظاہر ہوتی رہتی ہے اور حق کا اظہار ہوتا ہی رہتا ہے ابھی ایک ہی برس کی بات ہے کہ آپ نے ابھی اخباروں میں پڑھا ہوگا اور ریکارڈ میں یہ بات موجود ہے دیکھی جا سکتی ہے ابھی کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے اور اس واقعے میں جو لوگ شامل ہیں وہ بھی ابھی موجود ہیں اس کے اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے جو ہیں وہ بھی ابھی حیات ہیں لارکانے میں بھی یہ واقعہ ہوا ہیں الحمد ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے اور یہ نظریہ ہے اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے عطا سے حاضر و ناظر ہیں وہ سب کچھ جو ہے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ فرماتے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ موجود ہوتے ہیں اور سرکار کے اسماعی گرامی میں بھی یہ نام شامل ہیں حضور کے جو 99 نام ہیں ان میں حاضر اور ناظر بھی حضور کے ناموں میں موجود ہے یہ بحث چل رہی تھی واقعہ تو بہت لمبا ہے بہرحال ایک بدبخت نے ایک بدعقیدہ نے کہا کہ حضور جو ہے حاضر ناظر ہو ہی نہیں سکتے ہیں جو قائل تھا ہمارا سنی محمد پناہ جس کا نام ہے وہ ابھی ابھی حیات ہے اس نے کہا کہ میرے, میرے نبی جو ہے وہ حاضر و ناظر ہیں اور اس نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو چلو آگ جلاتے ہیں آگ میں داخل ہوتے ہیں آگ میں کودتے ہیں جو سلامت رہے اس کا عقیدہ اور اس کا جو ہے مسلک صحیح اور جو جل جائے اور اس کا اس کا عقیدہ اور اس کا مسلک جو ہے وہ باتیں طے ہو گیا جناب آگ جو, جو ہے وہ جلائی گئی اور ادھر جو ہے وہ شخص جو منکر تھا ہارون نام تھا اس کا اور جو قائل تھا حاضر و نازر کا اس کا نام محمد پنا بھی تو مہینہ ہونے کو ہے ابھی یہاں سوک سینٹر کے قریب محفل ہوئی تھی اس میں بھی وہ شخص جو ہے وہ یعنی حاضر ہوئے حاضر ہوئے ہیں اور وہ تشریف لائے تھے تو آگ جلائی گئی اور ادھر جو ہے جناب سب سب اس کا خالہ ذات بھائی بھی موجود جو شخص یعنی ہارون جو منکر تھا اس شخص اس کا خالہ ذات بھائی بھی موجود اس کے علاقے بھی کے لوگ بھی موجود تھے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا یہ جو گنا جو جس سے رس نکالا جاتا ہے یہ اور چاول جس سے نکالا جاتا ہے یہ اس کی جو پرالی یہ سب جو ہے رکھ کر آگ جلائی گئی تھی اور جناب جو ہے وہ شخص جو تھا محمد پنا اللہت والسلام علی کا یا رسول اللہ پڑھتا ہوا جناب آگ میں داخل ہوا ہے اور ادھر جو ہے یہ جناب تصویر پڑھتے ہوئے جو ہے آگ میں گیا ہے اور جناب یہ جھلس کر رہ گیا تھا اور محمد پنا جو تھے وہ اللہ کے فضل و کرم سے بالکل صحیح سلامت رہے اور جناب آج بھی جا کر دیکھا جا سکتا ہے کہ آج بھی اس کی نظیر موجود ہے لیکن جن کی آنکھوں پر, پر پردے پڑ پر جاتے ہیں اور جن کے دلوں پر تالے لگ جاتے ہیں اور ختم الله علیہ کلوبہ والا سم والا اب فارم افلا فرون القرآن ہم اللہ قلوب نقبالہ کہ جن کے دلوں پر تالے ہی پر پڑے ہوئے ہیں تو وہ ان کو کیا نظر آئے گا جن کی آنکھوں پر پردے ہی جو ہے شکاوت کے پڑھ چکے ہوں تو وہ تو جو ہے کیا ان کو جو ہے کیا سمجھ میں آئے گا کیا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم کے درست حد پرستے انگلی سے چاند کے دو ٹکڑے ہوتے ہوئے ابو لحب اور ابو جہل نے کیا نہیں دیکھا تھا ہیں تو وہ بھی اس وقت جو ہے بد بخت بد, بد, اور ثقافت ان پر جو مسلط ہو چکی تھی تو انہوں نے تو یہ کہہ کر جو انکار کر دیا تھا کہ محمد کا جادو جو ہے وہ چاند پر بھی چلنے لگا ہے لیکن آج کے دور میں ایسے بھی منکر ہیں کہ جنہوں نے اپنے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اور ابھی سن بھی رہے ہیں اور میں میں بڑے وصوخ کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی نہیں, کسی کے دل میں اب بھی کوئی قلش باقی ہے تو وہ جا کر وہاں پر جا کر ملے الحمدللہ ہمارے علماء کا ایک وقت ایک جماعت پوری جو ہے جناب وہاں پر تشریف لے گئی تھی اور ان علماء اکرام نے اس جگہ کا مشاہدہ کیا ان لوگوں سے انٹرویو کیے ان سے معلومات حاصل کی اور باقاعدہ جو ہے یہ ساری باتیں جو ہیں اخبارات میں چھپی ہیں اور رسائل میں موجود ہیں آپ پڑھیے اور اپنا ایمان تازہ کیجیے اور اپنے قلوب فیصلہ کیجیے یہی مقصد ہے اللہ تبارک تعالی سمجھ کے اور عمل کی توفی کی نائت فرمائے واقران الحمد للہ